السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکز اللہ اللہ آل کے جو انعامات ناقابل شمار ہیں, احسان ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیں جتایا ہے بتایا ہے اذ من تعالی نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے, احسان کیا ہے میں سے ان کے لیے ایک ایسا رسول بھیجا ہے کتاب الحکمت اللہ تعالیٰ کی آیات وہ پڑھ کے سناتا ہے کتاب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا روشن خورت اور بہترین دن وہ دیکھا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے گویا اس دن مدینہ ایسا روشن ہوا ایسی طور پر اللہ کی رحمت اور برکت آئی جیسی کسی اور دن مجھے محسوس نہیں ہوا یہ واقعی اللہ کا ایک ایسا احسان تھا ایک ایسا اعلان تھا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ہر پیغمبر سے ایک وعدہ لیا سب انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا اور امبیا سے بھی ایک وعدہ لیا تھا یہ وعدہ ساری انسانیت سے تھا اور اس انسانیت میں انبیاء بھی شامل تھے پھر علیحدہ سے ایک وعدہ انبیاء سے لیا خد اللہ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا کہ لما آتے من کتاب و حکمہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے نواز دوں تمہیں نبوت مل جائے تم م رسول پھر تمہیں پتہ چلے ایک رسول آ مصدق الما محکم تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے تم نے اس رسول پر لازمی ایمان لے کر آنا ہے اس رسول کی لازمی مری ہے تم پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے وہ مقام ہے دنیا میں کسی دوسرے انسان کو ادا نہیں کیا گیا یہ جملہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود تو شاید نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ سے جو تعلق ہے جو اللہ نے آپ سے محبت کی ہے جو اللہ نے آپ کے خواہشات کا احترام کیا ہے اس میں کہنے میں مجھے کوئی حلف نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اش ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے چالیس سال تک آپ نے اپنی ذہان انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں وہ مقام اور مرتبہ رکھتے تھے اس دور میں کسی اور کو نہ مل سکا آپ امین بھی تھے آپ صادق بھی تھے وہ آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے تھے پھر اچانک لوگوں کے برتاؤ میں لوگوں کے اخلاق میں آپ کے ساتھ گفتگو میں تبدیلی یوں آپ نے فرمایا قولوا لا الا پرانا سارا تعلق تمہارے سامنے ہے کردار تمہارے سامنے ہے اب جس نے کامیاب ہونا ہے فلاح پانی ہے اس کو لا الہ اہ کہنا پڑے گا یہاں سے آپ کے اوپر جو پریشانیوں کے اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہوئے ایک الگ موضوع ہے آپ کو اللہ تعالی نے ہجرت کی اجازت دے دی اس شہر میں آپ نے 53 سال اپنی زندگی گزارے جہاں آپ پیدا ہوئے جہاں آپ کا بچپن گزرا جہاں آپ نے اپنی زندگی کے سارے معاملات وہیں دیکھے وہیں گزارے اللہ نے کہا اب زمین کو چھوڑ دو اینا آ پھر مدینہ میں اپنوں نے ہی مزید تکلیفیں پہ پہنچانا شروع کی وہ اپنے جو مکہ میں تھے بدر کے موقع پر اخود کے موقع پر احزاب کے موقع پر اور آخر کار فتح مکہ کی صورت میں یہ سلسلہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ وحی نازل کی صلی اللہ والفتح آپ ایک مقصد کے تحت آئے تھے ایک کام کے لیے آئے تھے آپ کی زندگی فضول نہیں تھی آپ نے اپنی زندگی میں وہ کام کیا ہے وہ مشن اللہ کا پورا کیا ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو اختیار کیا آپ کو چنا اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آ چکی فتح چکی مکہ فتح ہو گیا فی دین اللہ ان کے نزدیک بیت اللہ کی جو عظمت تھی اور بیت اللہ کی جو ڈھاک تھی کہ نبی برحق اگر ہوتا تو بیت اللہ سے نکالا نہ جاتا جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں کے نظریات بدل گئے اب سارا عرب اسلام میں داخل ہونا شروع ہوا اسی لیے سن دس ہجری کو آم الوفود کہا جاتا ہے وفود کا سال جس دن جس سال عرب کے دور دراز علاقوں سے چوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے جب آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں فسبح بحمد لہذا اب اللہ کی آپ تسبیح بیان کریں اللہ کی آپ تعریف کریں اللہ سے مہربان ہے بخشنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں خاص لوگ جن سے مشورہ کریں اہم معاملات میں ان کی رائے لیں بڑے بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے صحابۂ اکرام میں ایک صحابی تھے عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جوان نہ ہو بالغ ہی جی نہیں تھے بچے تھے تو بیٹھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ قیدہ ہے ایک اس محفل کی اس مجلس احبت ہے اسمران سے اس کے بیٹھنے سے عمر ابل خطاب نے بارہ ان کے اعتراض اور اصرار پر ایک دن میں اور ایسے سوال داغ دیا کہ بتاؤ ادا جا نصر اللہ والفتح تن سید خلون اللہ اخواجہ یہ صورت النصر جو ہے اس کا مفہوم اس میں کیا بات اللہ نے کہی ہے اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سب نے اپنی اپنی رائے دی آخر میں سیدنا ابن عباس سے پوچھا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہا فی ہی او فی نحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ بات پوری ہو چکی اب آپ عبادت میں مشغول رہیے تصویر کیجئے تعریف کیجئے استغفار کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال رمضان میں احتکاب بھی بیس دن کا کیا اور دو مرتبہ پرانے پاک کا دور جناب جبرائیل کے ساتھ کیا سکھاری میں اپنی بیٹی سے آپ نے فرمایا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ لا الا اقتراب اجلی یہ جو معاملہ اس سال ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے آخری آخری وقت ہے سیدنا مد نے جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت فرما رہے تھے یمن کے لیے تو کہنے لگے کہ لعلی لا تلقانی بعد هذا شاید ہماری آخری ملاقات ہو آج کے بعد تو مجھے دوبارہ مل نہ سکے حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سارے حجاج سے جو سارے صحابہ کرام تھے ان سے فرمایا تھا لعلی لا بعد بہ هذا شاید اس سال کے بعد ہماری پھر الیوم اکملت لکم دینکم الاسلام آج اللہ نے تمہارا دین پورا کر دیا اللہ کی نعمت کا اتمام ہو گیا اللہ نے تمہارے لیے اپنے دین اسلام کو چن لیا ہے اب جس نے کامیاب ہونا ہے وہ اسلام کے ساتھ کامیاب ہوگا حجت الوداع کے موقع پر یہ ایک اور اشارہ تھا کہ آپ کا کام آپ کا مشن اب پورا ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے معاملات کو اور آخری بڑی مفسرین جمہور مفسرین کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ آپ کے دنیا سے جانے سے انیس دن پہلے اس دن سے ڈرو جس دن سب لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیے کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے دو ہفتے پہلے پورے سفر کی آخری پیر کو جس کو کچھ لوگ آج کے دور میں منحوس سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن گزرے ہیں یہ پیر کے دن سفر کا مہینہ زندگی میں باسٹھ دفعہ گزرا ہوا لیکن کئی آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں کوئی تاثیر نہیں ہے اس کے نحوست ہونے میں یا اس کے فائدہ مند ہونے میں آپ صلّہ وسلم بقی قبرستان گئے جنازے میں تدفین کے لیے تشریف لے کر آئے واپس گھر میں آئے پیر کا دن تھا سفر کا مہینہ تھا سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے سید عائشہ نے خود فرمایا کہ اللہ کے نبی وارسا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے شدید تکلیف ہے اللہ بل واللہ یا عائشہ محسوس کر رہا ہوں تو اس کا احساس تک نہیں کر سکتا یہ ابتدا تھی آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے اندر اس زہر کی تکلیف کو محسوس کیا جو زہر آپ کو سنسات ہجری میں خیبر کے موقع پر دیا گیا تھا خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے ایک دو نے تو لقمے کھا لیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقمے کو اپنی زبان پر رکھا ہی تھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے اثرات زبان پر پہنچ چکے تھے یہ تکلیف آپ وقتاً فوقتاً محسوس کرتے تھے اور اپنی وفات سے چند لمحات پہلے بھی اپنی بیوی سے سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ اس وقت بھی میں اپنے دل میں اپنے سینے میں اپنے پیٹ میں اس زہر کی تکلیف کو اس کی وجہ سے جو اندر جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کی تکلیف کو میں شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں یہاں سے آپ کے مرض کا آغاز تھا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم کونی ہے کائنات کا نظام چلانے کا ایک سسٹم ہے اپنے اس محبوب بندے کو سب سے زیادہ اگر کسی سے اللہ نے محبت کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اپنا خلیل اپنا دوست گہرا دوست قرار دیا ہے اور اس کے باوجود بھی ایک نظام کے مطابق آپ کو اس دنیا سے اپنے پاس بلایا ہے اور وہ نظام یہی ہے کہ آپ نے تکلیف اور شدت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے رضی اللہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں کسی کو تکلیف کے ساتھ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دیکھا اس دن سے میرا نظریہ یکسر تبدیل ہو گیا کیونکہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا مرض بڑھتا جا رہا تھا اللہ کے نبی صلیم نے اپنے سر پر باندھنا شروع کر دی تکلیف کی شدت میں لیکن چار سے زیادہ اللہ نے فرمایا یہ آپ کے لیے اجازت ہے انا احنا اللہ اللہ نے آپ کو اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ یا بعض اہل علیم کے نزدیک بارہ شادیاں ہوئیں اور آپ کے اس دنیا سے جاتے وقت آپ کے نکاح میں آپ کی نو بیویاں تھیں اور تقاضا یہ ہے کہ جس دن جس کی باری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر ہوں گے ایک عجیب کیفیت تھی اسی کیفیت میں اپنی بیویوں کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ایک ہی سوال کر رہے ہیں کس کے پاس باری ہے کل میں کس کے گھر جاؤں اور ان جملوں کے پیچھے جو آپ کا مقصد تھا اس سوال کے پیچھے وہ مقصد واضح تھا کہ آپ صلی اللہ علّم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا چاہتے اپنے آخری دن وہاں گزارنا چاہتے آپ کی ازبات سب کی سب سمجھ گئی آپ سیدہ میمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو سب نے کہا اللہ کے نبی آپ کی جیسے خوشی جہاں مرضی ہم اپنی خوشی سے آپ کو اجازت دے رہے ہیں جس گھر میں آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں سیدنا علی اور سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے کندھوں کا سارا لے کر پیروں کو رگڑتے ہوئے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے مرض کی شدت بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت امامت کے ساتھ ادا کرواتے رہے حتیٰ کہ بدھ کا دن آ یہ وہ بدھ ہے کہ جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علّ شدید تکلیف اور غشی کی حالت میں تھے ذرا سا ہوش آیا تو فرمایا کہ حریق من سر لم ہری کو علیہ سات مشکیزوں کا پانی لاؤ سات مشکیزیں لے کر آؤ جن میں پانی بھرا ہو جن کو کھولا ہی نہ گیا ہو بند مشکیزیں ہوں ان بند مشکیزوں سے پورا پورا پانی مجھ پر بھاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہم نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک تھال تھا ایک برتن تھا بڑا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اوپر سے پانی ڈالنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے جب دیکھا کہ کیفیت بحال ہو گئی ہے تو اشارہ کیا بس کر دو مسجد میں تشریف لائے اور کافی ساری باتیں لوگوں سے کی نمبر پر تشریف لائے گفتگو کرتے رہے اس گفتگو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین باتیں ارشاد فرمائی جن میں سے سی بخاری صحیح مسلم موقع امام مالک یہ مختلف حدیث میں، حدیث کی کتب میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ مختلف روایات کے اندر اس موقع کے حوالے سے اس موقع کی مناسبت سے جمع صحیح بخاری صحیح مسلم اور موقع کے اندر پہلی بات آپ نے فرمائی کہ ان من قبل قبلکم کانو یتون قبور اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا ایک عمل یہ تھا کہ اپنے انبیاء اور اپنے نیک بزرگ لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے لا تجعلو قبری ویری قبر کو کوئی بت خانہ مت بدا دینا جس کو پوجا جائے امبیا ہی مساجد اللہ کی لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کوئی بدلہ دینا ہے تو میں موجود ہوں آؤ آ کر اپنا بدلہ لے لو یہ کھڑا ہوا اس نے تین دہم کی بات کی سیدنا علی نے ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. اور بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے کو وہ شخص نے مسجد کے کنارے پر دور اس نے کہا اللہ کے نبی قصاص بدلے کی آپ نے اگر بات کی ہے اور آپ نے فرمایا کہ جس نے بدلہ لینا ہے آج لے کل قیامت کے دن میرے سامنے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی اس چیز کا بدلہ دے کل قیامت کے دن میں کسی کو بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا جس کو بدلہ چاہیے احساس چاہیے کسی پر میں نے ظلم کیا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے کسی کو کچھ دینا ہے کسی سے کچھ لینا ہے آج میں تمہارے سامنے موجود ہوں یہ بدھ کا دن وہ شخص کھڑا ہوا اس نے کہا اللہ کے نبی چونکہ آپ نے کہا ہے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں مجھے بدلہ چاہیے صحابہ کرام پر ایک سکتہ تاری ہوا بدلہ کیا ہے اس شخص کو اللہ کے نبی سامنے آگے آنے کا کہا لوگ حیرت زدہ ہے کہ یہ شخص کون ہے کیوں کھڑا ہوا اور اس کی ضرورت کیسے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے کی بات کر سکے وہ شخص بڑھتا بڑھتا جب قریب پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو قریب سے دیکھا فرمایا انتہاش بن محسن تم تو اوکاش بن محسن ہو تم تو وہی ہو جس کے لیے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان ستر ہزار لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کرے گا تم آج بدلہ لینے آئے ہو اور بدلا کیا لوگے تمہارے لیے تو میں نے یہ رب سے دعا کی تھی اس نے کہا اللہ کی ربی یہ دعا کی تھی کی تھی آپ کا شکریہ لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے کہ بدلہ لینا ہے جس کو بدلہ چاہیے چونکہ آپ کا کہنا تھا چونکہ آپ کا فرمان تھا لہٰذا بدلہ دیجیے میں اوکاشا مسئلہ کیا ہے کہا بدر والے دن آپ جب جنگ کے لیے سفید سیدھی کروا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس چھڑی سے میں چونکہ تھوڑا سا سب سے باہر تھا لائن سے باہر نکلا ہوا تھا آپ نے میرے سینے پر اس چھڑی کو ہلکا سا ٹچ کر کے کہا تھا پیچھے ہو جاؤ لائن میں ہو جاؤ یہ چھڑی ٹچ ہوئی تھی میرے جسم پر آپ نے وہ چھڑی گویا کہ مجھے ماری تھی ماری نہیں تھی وہ تو ایک سیدھا کیا تھا بدلہ تو مجھے چاہیے اور آپ نے کیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں بدلہ لو اللہ کے نبی السلام فرمایا بدلا ٹھیک ہے تم نے کہا ہے تو بدلا لے لو چھڑی لائی گئی پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے عباس رضی اللہ تعالیٰ اس بار خود کھڑے ہوئے جو آپ کے چچا ہے کہ اللہ کے نبی یہ بدلا آپ رہنے دیں اس کو اگر چھڑی مارنی ہے تو ہمیں مارے گا بدلہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں فرمایا نہیں جس شخص نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے بدلہ بھی وہی دے گا اور وہ میں ہوں یہ چھڑی مجھے مارے گا جناب رکاشا نے اس چھڑی کو اٹھایا اور لہرا کر لوگوں کے سامنے اس چھڑی کو بار بار ہلایا صاحب کرامزار و خطار رو رہے کہ کی ہوگا کیا یہ شخص کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکاشا بدلہ لو کہنے لگا اللہ کے نبی ایسے تھوڑی جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ کے جسم پر کمیز ہے وہ کمیز ہٹائیے بدلہ تاکہ پورا ہو سکے مزید زاروں خطار صحابہ اکرام رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے کپڑا ہٹایا فرمایا اوکاشا آؤ آو آ کے بدلا لے لو اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قریب بڑے اس چھڑی کو پھینکا اور سینے سے بھی کپڑے ہٹا دیے اور کہا اللہ کے نبی میری ایک تمنا تھی روتے روتے اللہ کے نبی سے نے پوچھا دا, فعل تھا دا. اوکاشا یہ سب کیوں کیا سینے سے لگا کر اب رو رہے ہو کیوں کیا یہ سب کہنے لگے اللہ کے نبی ایک تمنا تھی کہ آپ نے میرے لیے ایک دعا کی تھی کہ میں ستر ہزار لوگوں میں سے جن سے اللہ کچھ نہ پوچھے کوئی حساب نہ لے میں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں ایک دفعہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے ایک دفعہ میں چاہتا تھا یہ کرنا اور آج وہ موقع تھا یہ میں کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کا وقت ہوا درمیان میں نماز بھی آپ نے ادا کی پھر ممبر پر آ کر بیٹھے اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ ان عبدن خیرہ خی رح اللہ بہ دنیا ماشا و بینا ہوں فختار اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس کو مکمل اختیار ہے اور یہ اختیار یہ ہے کہ دنیا کی شان و شوکت دنیا میں جو چاہیے جو وہ مانگتا ہے دنیا کی ہر چیز رب اسے دے دے یا اللہ تعالیٰ اسے وہ دے جو اللہ کے پاس ہے اس بندے نے فختارما ما ہوں اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے یہ اختیار ملا تھا اور اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا یہ بات سننا تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے بہت روئے سید نبو شہید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا اللہ کے نبی کسی ایک شخص کی بات کر رہے ہیں اور یہ رو رہا ہے بات کسی کی ہو رہی ہے اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید نبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان سے چند باتیں کی ان باتوں میں فرمایا کہ ان من امن انا سیالی و ہی ومالی ابا بکر مجھ پر جن لوگوں نے اپنا ساتھ دینے میں اپنے مال میں ہر طرح سے جس نے مجھ پر احسانات کیے اور مجھے احسانات کے بوجھ تلے دبا دیا ہے کہ جس کے احسانات میں جھکا نہیں سکتا وہ ابو بکر ہے میں نے سب کے احسانات کے بدلے جھکائے ہیں لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کا احسان پورا نہیں کر سکا آج تک پھر ابو بکر ردی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ابو بکر یہ مسجد میں جتنے گھروں سے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں لوگوں کی چونکہ مسجد نبوی بیچ میں تھی اور لوگوں کے گھر آس پاس تھے درمیان سے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سے چھوٹی کھڑکیاں اور راستے مسجد کے اندر نکالے ہوئے تھے مین دروازے الگ تھے اور یہ کھڑکیاں الگ تھی فرمایا آج کے بعد یہ سارے دروازے بند ہوں گے مسجد بابل اللہ باب ابی بکرن سوائے ابو بکر دلانو کے دروازے کے یہ دروازہ کھلا رہے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ روتے رہے سید ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس ٹائم تو ہمیں تعجب تھا لیکن چند دن بعد پتہ چلا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کا اعلان فرمایا تھا. یہ وقت بھی گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کو انصار کے متعلق بڑی نصیحتیں کی ان کے خیال لکھنے کے خیال متعلق بڑی باتیں کی اور یہ دن گزر گیا یہ بدھ کا دن تھا جمعرات کا دن آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں مزید اضافہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے کبھی بیہوشی اور کبھی ہوش میں کبھی کیسی کیفیت کبھی کیسی کیفیت اس دوران آپ کے گھر میں کئی صاحب اکرام تھے جن میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتابہ لن تذلو ما بعدہو. کوئی کتاب لکھنے کے لیے کوئی چیز میرے پاس لے کر آؤ میں تمہیں کچھ باتیں لکھوانا چاہتا ہوں جن باتوں کو تھامنے اور اپنانے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ کے نوسم اس بات کو کرنے کے بعد پھر غشی کھائی پھر ہوش تو جناب عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سُن کی کیفیت ایسی ہے کہ ان کو تکلیف مت دو چھوڑ دو انہیں آرام کرنے دو بات مت کرنے دوڑا کتاب اللہ یقفین ہمارے پاس اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب اللہ کے نبی سلم کے فرامین موجود ہیں جو ہمارے لیے کافی ہیں صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی سلم کہہ رہے ہیں ایک اختلاف ہو گیا اس اختلاف کو سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومو عنی یہاں سے جاؤ اٹھ جاؤ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صاحب کرام کو تین نصیحتیں فرمائی تھیں ان تین نصیحتوں میں پہلی بات یہ تھی کہ جیسے وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آتے ہیں تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام اور عزت کرتے تھے ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان وفود کا اسی طرح احترام کیا جائے گا لا نفی فی ارض العرب جزیر عرب میں آج کے بعد اب دو دن باقی نہیں رہیں گے ایک دن رہے گا من جزیرت العرب ان یہودی اور عیسائیوں کو جزیر عرب سے باہر نکالو تیسری بات صحابی اکرام صحابہ اکرام نے یہ نقل کی ہے اور وہی بات ہے جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بھی ارشاد جمع غفیر میں ارشاد فرمائی تھی نصیحت کی تھی وسیعت کی تھی اور اہم ترین وسیعت تھی اور یہ بات دوبارہ بھی ارشاد فرمائی اور شاید یہ وہی بات ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہ رہے تھے جس کے متعلق عمر خطاب رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے وہ کافی ہے اور وہ یہ بات تھی کہ ترک تفیق لنگ تضل ماں تمسک تم بھی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دو چیزوں کو تھام کر رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے کتاب اللہ و سنت و رسولی ایک اللہ کا کلام اللہ کی کتاب اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فراہمی جو ان کو تھام کر رکھے گا وہ کامیاب ہے اس دن رات کے وقت عشاء کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھے ذرا سا ہوش آیا تو پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی سید عائشہ نے فرمایا نہیں لوگ ابھی بھی آپ کے انتظار میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر پانی بہاؤ تاکہ مجھے ہوش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہایا گیا پانی ڈالا گیا غسل دیا گیا ہوش آیا تھوڑا بہت تھوڑی سی کیفیت بنی پھر بے ہو گئے شدت تکلیف سے پھر اٹھ کر پوچھا اصل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی فرمایا نہیں پھر کہا مجھ پر پانی ڈالو تاکہ کچھ طاقت آئے میں جا کر نماز پڑھ سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا گیا پھر اٹھنے کی کوشش کی پھر بے ہو گئے تھوڑی دیر بات ہوش آیا پھر پوچھا صلی الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی فرمایا نہیں ابھی تک انتظار کر رہے ہیں پھر پانی ڈالا گیا پھر وہی کیفیت ہوئی پھر بے ہوش ہو گئے اور کار اٹھ کر فرمایا سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرو ابا بکر فلی بالناس اب جا کر ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے یہ مغرب کی نماز جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح سلامت امامت کی آخری نماز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نے ابو بکر رضی اللہ کو حکم تھا کہ وہ نماز پڑھا ہے سید عائشہ رضی اللہ بیٹی بھی تھی ابو بکر رضی اللہ کی جانتی تھی کہ یہ حکم اگر ان کی طرف سے جائے گا تو لوگ کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ سوچ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہوئے اس کیفیت میں فرمانے لگی کہ ان نبا بکر یا رقیق القلب ابو بکر دلان ہو نرم دل کے مالک ہیں ادا قامفی مقامی کا لم اگر یہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتے روتے روتے یہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ نے فرمایا مرو ابا بکرین فلی بالناس میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے پھر سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہی بات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقادہ کیا کہ آپ رہنے دیں کسی اور کے لیے حکم ارشاد فرما دیں کوئی اور امامت کروائے سید حفسر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم جا کر اللہ کے نبی کو سمجھاؤ کہ ابو بکر کو رہنے دیں کسی اور کو کھڑا کر دیں ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ صلی اللہ علّم نے فرمایا ان کن لانتن تناہبو یوسف تم وہی عورتیں ہو جو عورتیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھیں جنہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک غلام پر فدا ہو گئی ہے ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی ہے ان کا مقصد کہنے کا کیا تھا عزیز مصر کی بیوی بی کی برائی مقصد نہیں تھی وہ اس جملے کے ذریعے سے سیدنا یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہتی تھی تم اس جملے کے ذریعے سے ابو بکر عنہ کی امامت کو پیچھے کرنے کی باتیں نہیں کر رہی تم کچھ اور کہنا چاہ رہی ہو جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ میں جانتا ہوں مرو ابا بکرین فلی بناس بن جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے نماز ابو ہی پڑھائے گا عشاء کی نماز سے لے کر جمعرات کے دن پیر کے دن فجر تک سترہ نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ نبو بکر نے آپ کے مسلح پر امامت کروائی یہ جمعرات کا دن گزرا اس کے بعد ہفتے یا اتوار کے دن ظہر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دو صحابہ کرام رہے تھے اور اسی حالت میں مسجد میں تشریف لے کر آئے صحابہ کرام سب کے سب نماز میں تھے ابو بکر دلانوں نے پیچھے ہٹنا چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ کو محسوس کر کے کہ آپ آگے ہیں اس مسلے پر آپ کی موجودگی میں کوئی اور کھڑا نہیں رہ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آتے ہوئے ابو اللہ عنہ کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا اور اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کو کہا ان کے برابر میں بیٹھ گئے حدیث کے الفاظ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی وسلم کی ابتدا کر رہے تھے اب امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی چونکہ بیمار تھے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے آہستہ آواز میں تکبیرات کہتے اور پیچھے پوری قوم ابو بکر رضی الحانوں کی ابتدا میں نماز ادا کر یہ زور کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اس کے بعد اتوار کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا سات دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے وہ صدقہ کر دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے ہتھیار تھے جو جنگ کے لیے آپ کے اپنے ذاتی ہتھیار تھے وہ مسلمانوں کو ہیبا کر دیے تحفہ بھجوا دیے حتیہ کہ جب رات کا وقت آیا تو گھر میں جلانے کے لیے جس گھر میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم موجود ہے چراغ جلانے کے لیے تیل نہ تھا سید عائشہ دلّہ نے اپنا چراغ پڑوسی کے گھر بھجوا کر کہا کہ اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دو تاکہ چراغ جلتا رہے یہ وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درا جس جیکٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں پہن کر جایا کرتے تھے ایک یہودی کے پاس آپ نے بطور ایک گروی رکھوائی تھی کیونکہ اس سے آپ نے تیس ساٹھ جو ادھار لیا تھا پچہتر کلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لے کر آئے تھے پہلے اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے وہ زرا ادھار کی ادھار ہی رہ گئی گروی کی گروی ہی رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی کو ادھار عطا کر کے واپس نہ چھوڑوا سکے یہ دن بھی گزر گیا آخر کار پیر کا دن آیا اور پیر کا دن وہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جب آپ کو پتہ چلا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور صاحب اکرام کو جھانک کر دیکھا صاحب اکرام نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں سعید رحانا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ <سلام> لوگ قریب تھا کہ اپنی نمازیں توڑ بیٹھتے نمازیں ختم کر دیتے اس خوشی کے مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اچھی ہو گئی اور آپ باہر آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے ابو بکردوانوں کو احساس ہوا پیچھے ہٹنا چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو منع کیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس پردے کو واپس گرا کر گھر کے اندر چلے گئے سید نانس فرماتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا کرنے کے لیے آئے تھے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں مزید اضافہ ہوتا گیا شدت بڑھتی گئی بے ہوشی کے عالم میں تھے اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے چند باتیں کی تھی اس سے پہلے کے بھی ہو سکتی ہیں شاید اس دن تھی اپنی بیٹی کو بلایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور ان کو بلا کر چند باتیں کی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سات اولادیں تھیں قاسم سب سے بڑا بیٹے جن کی وجہ سے آپ کی کنیات ہے ابو القاسم اس کے بعد ہے زینب اس کے بعد ہے رقیہ اس کے بعد ہے ام کلثوم پھر ہے فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اس کے بعد ہے عبداللہ اور اس کے بعد آخری بیٹے آپ کے ابراہیم ہیں جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے باقی چھ اولادیں سب کی سب آپ کی سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی سے پیدا ہوئی تھی قاسم اپنی عمر کے دو سال میں وفات پا چکے تھے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ آٹھ ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم سے پہلے تین سال پہلے وفات پا چکی تھی سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی تعالہ ان کی وفات جنگ بدر کے موقع پر ہوئی تھی سیدنا ام کلثوم یہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما یہ دونوں کی دونوں سیدنا عثمان ابن عفان کی زوجیت میں رہی ہیں ایک کے انتقال کے بعد دوسری بیوی اللہ کے نبسم نے ان کے نکاح میں دی ان کی وفات بھی تقریباً نو ہجری میں جا کر روایات میں ملتا ہے بیٹے عبداللہ کی وفات بھی ابتدا میں ہو چکی تھی اس کے بعد بچتے ہیں ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً ساٹھ سال سے اوپر تھی سن نو ہجری میں اور اس بچے کی وفات ہے ان بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کی وفات ہے جس دن روایات میں آتا ہے کہ سورج گرہن ہوا تھا سن دس ہجری میں تقریباً اس بچے کی عمر سولہ ماہ یا اٹھارہ ماہ نقل کی جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس دودھ پلانے کے لیے اس کو بھیجا ہوا تھا اکثر جہاں اس کو دودھ پلایا جاتا تھا وہاں جاتے تھے بیٹا بھاگتا ہوا آتا تھا باپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اپنے بچے کو گلے سے لگاتے چہرے سے اور بالوں سے گرد کو صاف کرتے اور اسی بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دم توڑا تھا جس کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رو پڑے تھے یعنی چھ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رخصت ہو گئے ایک واحد بیٹی بچی تھی اس کو بلا کر بات کی اپنی بیٹی سے باتیں کی اور بڑی آہستہ باتیں کی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ سرگوشی کی باتیں تھی آپس کی باتیں تھی سن نہ سکی میں نے پوچھا بھی فاطمہ سے کہ کیا باتیں کی ہیں نہیں بتایا رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر دو باتیں کی پہلی بات سن کر مجھے دھچکا لگا ایک دل میں درس آیا اور میں رو پڑی اور دوسری بات اللہ کے نبی کی میں اللہ کے نبی صلی وسلم نے وہ پہلی ہے پہلی شخصیت ہوگی جو میرے مرنے کے بعد مجھ سے آ کر ملے گی سیدہ فاطمہ رضی دلہ تعالیٰ اللہ کے نبی وفات کے چھ مہینے کے بعد فوت ہو گئی تو پہلی عورت ہوگی میرے خاندان کی پہلا فرد ہوگی جو مجھ سے آ کر ملے گی اور غم نہ کر تو اس دنیا میں جتنی عورتیں آئی ہیں جنت میں ان عورتوں کی سردار ہوگی کہنے لگی میں اپنے باپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر چیخ اٹھی ابا با میرے باپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے میرا باپ شدت تکلیف سے بات نہیں کر پا رہا بے ہوش ہو رہا ہے ابی کی کربن بعد اليوم آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی تیرا باپ آج کے دن کے بعد کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرے آپ سلام و وسلم غشی کی حالت میں تھے کیفیت بے ہوش ہوتے اٹھتے چادر منہ پر رکھی ہوتی سانس رکنے لگتا وہ چادر منہ سے ہٹا دیتے اسی کیفیت میں تھے اور چند باتیں اس کیفیت میں بے ہوشی اور ہوش میں آنے کے درمیان آپ نے ارشاد فرمائی جن میں بات ایک یہی تھی اللہ علی اتخذوا قبور امبیائی مساجد اللہ کی لاہت ہو یہودی اور عیسائیوں پر انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یہاں میلے اور یہاں عبادت گاہیں بنا کر اللہ کو چھوڑ کر ان امبیا کی قبروں کو آ پوجنے لگے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو آخری وسیعت نصیحت یا آخری جملہ جو کہہ جو لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا الاصلاح الاصلاح وما ملکت لوگوں نماز کی حفاظت کرنا نماز کی حفاظت کرنا اور ان لوگوں کی کہ جو تمہارے ماتحت خادم ہیں ان کا خیال رکھنا حقوق اللہ بھی پورے ہوں حقوق العباد بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ فرماتی ہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں تھے میں نے اٹھا کر آپ کو آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے پر رکھا آپ کا سر میرے سینے اور حلق کے درمیان میں تھا آپ کی شدت تکلیف ناقابلے برداشت تھی اور دیکھا نہیں جا رہا تھا ہم سے اسی دوران کہتی ہے میرے بھائی عبد عبدالرحمان ابن ابھی بکر رضی اللہ عنہما گھر میں داخل ہوئے اور وہ مسواک کر رہے تھے تازہ کھجور کی ٹہنی ان کے پاس تھی جس کو रहे کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسواک کرتا ہوا دیکھا تو گورنے لگے بولنے کی کیفیت نہیں تھی سعید عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں مجھے مسواک دے لوں کہتی ہے میں نے مسواک لی اس کو اپنے منہ سے نرم کیا چبایا اپنے دانتوں سے اور صاف ستھرا کر کے چبا کر کے مسواک کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ زندگی میں اتنے اچھے طریقے سے مسواک کی ہو جتنا اس موقع پر مسواک کی اچھی طریقے سے اپنے دانتوں کو اپنے منہ کو صاف کیا فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میرے گھر میں ہوئی میری باری کے دن ہوئی اور جس کیفیت میں ہوئی اس وقت آپ کا سر مبارک میرے سینے اور حلق کے درمیان میں تھا جما اللہ بہین ریخی و ریخی قبل موتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے لے جا کر ملوا دیا میں نے وہ مسواک نرم کر کے آپ کو دی تھی اس میں میرا لعاب تھا جو آپ کے منہ منہ مبارک میں گیا اور میں اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی مسواک کرنے کے بعد اپنی نظروں کو آسمان کی طرف بلند کیا دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ کی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف بلند کی اور ہوٹوں کو حرکت دینے لگے ہلکی آواز تھی میں نے کانوں کو قریب کر کے علیہ من لي اللہم رفیق میرا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا انبیاء میں سے صدیقین شوہدار صالحین میں سے اغفر اللہ اللہ مجھے بخش دے مجھے معاف فرما دے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ جگاتا فرما دے پھر فر رفیق رفیق اعلیٰ کی جانب میں جا رہا ہوں اللہ کی جانب میں جا رہا ہوں فرمائے تین دفعے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے آپ کا ہاتھ زمین پر گر گیا اور آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی انا للہ ہی ہو انا یہ آپ کے آخری جملے تھے جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو پیدائش فرماتی ہیں آپ کسی کیفیت میں تھے آپ کا سینہ میرے سر میرے سینے پر آپ کا سر تھا اور آپ کے جسم سے آپ کی روح نکل چکی تھی یہ پیر کا دن تھا بارہ ربیع الاول سن گیارہ ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب صاحب اکرام میں گئی تو ایک کیفیت لوگوں پر تاری ہو گئی و حواس کسی کے باقی نہ رہے صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہوئے اور عمر خطاب نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہتا ہوا سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں مر گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا میں اسے جان سے مار دوں گا. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جملہ ادا کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ابھی گئے ہیں جیسے موسا علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے چالیس راتوں کے لیے گئے تھے واپس آئیں گے آپ نے ابھی منافقین کا خاتمہ نہیں کیا آپ کا مشن ایک طرح سے ابھی پورا نہیں ہوا اللہ آپ کو اپنے آپ وفات نہیں ہو سکتی فجر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے آپ نے مسکرا کر صحابہ اکرام کو دیکھا تھا ان کو بھی ایک اطمینان ہوا تھا اپنے کام کاج کے لیے اپنی زمینوں کے اوپر چلے گئے جب آپ کو اطلاع ملی بھاگتے ہوئے اپنے گھوڑے پر آئے مسجد میں داخل ہوئے صحابہ اکرام کو ایک عجیب کیفیت میں پایا عمر رضی اللہ عنہ عجیب باتیں کر رہے ہیں سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں گئے سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک چادر تھی یمنی سفید چادر اس چادر کو انہوں نے اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کے بعد چند باتیں اپنی زبان سے احشاط فرمائی کہ اللہ کے نبی ان لا تم یا اللہ تدو تین اللہ کے نبی آپ کو دو موتیں نہیں آئیں گی الموت اللتی کتبت علیک فقد متحا جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ موت آپ کو آ چکے آپ اس دنیا سے اب جا چکے آج کے بعد آپ کو نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی موت ہے نہ کوئی پریشانی ہے آپ کا چہرہ مبارک آپ کے سر پر بوسہ دے کر مسجد کے اندر چلے گئے مسجد میں آئے اور دلانوں کو خاموش ہونے کے لیے کہا امردین اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے ان کو چھوڑ کر ممبر پر جا کر کھڑے ہوئے اور ممبر پر جا کر پہلی بات یہ ارشاد فرمائی اللہ تعالی کی تعریف کی حمد و ثنا کی حمد و ثنا کے بعد ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ منکا عبد الله محمد محمد اللہ, فإن اللہ حی لا اللہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے اور تم میں سے جو شخص عبادت اللہ کی کرتا تھا تو فائن اللَّهَ حَيٌّ اللہ يَمُوتُ اللہ حئی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی عبادت اللہ کی ہے وما محمد اللہ رسول رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی کئی انبیاء اور رسول گزر گئے ہیں افا و قلبتم پلٹ جاؤ گے وہ جو شخص اس دین کو چھوڑ کر پلٹ کر چلا گیا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا کوئی اللہ کا نقصان نہ کر سکے گا اللہ شکر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی عباس رضی اللہ ہیں ہمیں ایسا لگا گویا یہ آیت نازلی آج ہوئی ہے. ہم یہ آیت گویا کے بھول چکے تھے دماغ میں نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات آپ رخصت ہوں گے اس آیت کے, کے بعد جس صحابی کو ہم نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ مجھے ایسا لگا کہ زندگی میں پہلی بار میں اس آیت کو سن رہا ہوں اور اس آیت, آیت کو سننے کے بعد میں اپنے ہوش کھو بیٹھا ایسے کھوئے کہ میرے جسم میں سے فاقر تو گویا کہ کسی نے میری ٹانگوں کو کاٹ دیا ہو میرے جسم میں گویا کہ ایک ایسی حرکت پیدا ہوئی کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت نہ کر سکی میں زمین پر لڑکھڑا کر گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا آخری موقع تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ گزارا یہ پیر کا دن تھا اس دن صاحب اکرام اور چیزوں میں مشغول ہوئے معاملہ بڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات لیکن دیکھا کہ دو جگہوں پر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا امیر منتخب کرنے کی بات کی اپنا بڑا اپنا سردار بنانے کی بات کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اموروں کو چلائے گا معاملات کو دیکھے گا ایک انصار جمع ہے ثقیفہ بنی ساحدہ میں اور ایک کچھ مہاجرین بھی جمع ہوئے ایک گھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کی حساسیت اور نوعیت کو جانچتے ہوئے بڑا حساس سنگین معاملہ ہے یہاں پر اگر یہ امت بکھر گئی مسلمانوں میں تنازع کھڑا ہو گیا اور شرازہ بکھر گیا تو یہ امت دوبارہ کبھی نہ جڑ سکے گی فوراً ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب کو ساتھ لیے دونوں مہاجرین صحابہ میں سے اور یہ دونوں وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا کی ہے دنیا کے اندر ان کو لے کر انصار کے پاس پہنچے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم اپنے اندر سے امیر کا انتخاب کر رہے ہیں ایک امیر ہوگا کہا یہ امیر کا انتخاب تم جو کر رہے ہو یہ بات یاد رکھو کہ عرب تمہاری عمارت کو قبول نہیں کریں گے عرب کے ہاں جو مقام قریش کا ہے جو اہتمام جو عزت جو مقام و قریش کو بیت اللہ کی رکھوالی کی وجہ سے دیتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیتے کسی اور کو اپنے سرور امیر کے طور پر قبول نہیں کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ من قریش حاکم قریش میں سے ہوگا میں تمہارے سامنے دو لوگ ہیں ایک ابو عبیدہ اور ایک عمر ابن خطاب تم جس کو اختیار کرتے ہو میں اس کے ہاتھ پر بیت کرنے کو تیار ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو دونوں قریشی ہی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک امیر تم میں سے ہو جائے ایک امیر ہم میں سے ہو جائے ہمارے معاملات ہمارا امیر دیکھے گا باقی معاملات تمہارا امیر دیکھے عمر ابن خطاب نے اس معاملے کی نوعیت کو سنگینیت کو جانچتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو تھاما اور کہا گیا لوگو, میں ابو بکر کو بطور امیر بطور خلیفہ کے ہاتھ چن رہا ہوں ان کے ہاتھ پر بیت کر رہا ہوں سارا معاملہ اور تنازع ختم سب کے سب نے بیت کرنا شروع کی یہ دن اس تنازع میں اور اس معاملے میں نکل گیا منگل کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کو حوصل دیا گیا بغیر آپ کے کپڑے اتارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں آپ کے دماد آپ کے چچا علی ابی طالب آپ کے چچا عباس اور ان کے دونوں بیٹے فضل اور کتم اس کے علاوہ اس عما اور دیگر دو صحابی یہ سب کے سب اللہ کے نبی سن کو غسل دینے کے لیے گئے مختلف نوعیتوں سے طریقوں سے آپ کو غسل دیا گیا تین چادروں میں سفید چادروں میں آپ کو کفنایا گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لہت کھو دی گئی ابو تلحی لہت کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ پر اپنے انبیاء کی دفن ہونے کو ان کی قبر کے ہونے کو پسند فرماتا ہے اسی جگہ پر اپنے انبیاء کو موت دیتا ہے تو اسی جگہ پر آپ کی قبر کھودی گئی اور اس کے بعد صاحب کرام دس دس افراد کی شکل میں حجر مبارک میں داخل ہوتے اپنے اپنے طور پر نماز جنازہ ادا کرتے اور باہر آتے کسی نے امامت نہیں کرائی یہ سلسلہ تعداد زیادہ تھی چلتا رہا پورا منگل کا دن حتی کہ آگے آنے والی جو بدھ کی رات تھی اس میں بھی اکثر حصہ اسی کام میں نکل گیا اور رات کے آخری پہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی آپ کو زمین کے اندر اتار دیا گیا آپ صلی اللہ وسلم سے محبت آپ کی عظمت آپ کا مقام ایمان کا حصہ ہے جس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ سے بڑھ کر ہمیں چاہا ہے ہماری بھلائی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص آگ جلائے دیا جلائے اور اس آگ میں پروانے آ کر کودنے لگ جائے اور وہ انسان آگ سے پروانوں کو اور جانوروں کو دور کرنے لگے کہ اس میں گر کر جل کر ہلاک نہ ہو جائیں فرمایا میری مثال اسی طرح سے ہے نہ آخ تم میں تمہیں تمہاری پیٹ سے تمہارے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے سے تمہیں ہٹا رہا ہوں کہ تم جہنم میں سے جاننے سے بچ جاؤ گناہوں سے بچ جاؤ آپ کی ایک ہی حرس تھی ایک ہی تمنا تھی ایک ہی خواہش تھی اور وہ خواہش یہ تھی لاہ کباخ اللہ کہ کیا نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں مار نہ دیں ختم نہ کر دیں آپ کو غم کھایا جا رہا ہے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے آپ کے دل کی تمنا یہ تھی کہ یہ رسالت کا پیغام دنیا تک پہنچ جائے اپنے آخری وقت میں اپنے جو کی وہ یہی تھی ابتدا دعوت کی تھی قول اللہ تفلحو اور انتہا بھی یہی تھی الحمت اللہ علی قبور مساجد شرک سے ڈراتے ہوئے شرک سے منع کرتے ہوئے اپنی قبر پر میلے اپنی قبر پر چراغائے عیدگاہ اس کو بار بار زیارت کی جگہ بنا دینا امت کو ڈراتے ڈراتے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ دیکھو شرک میں مبتلا مت ہو جانا میرے ساتھ وہ کام مت کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ان کے نقش قدم پر مت چلنا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اس امت کے لیے ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے یہ ایک احسان ہے اللہ کا اور جناب ہنس فرماتے ہیں کہ جس طرح میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن روشن ترین دن وہ تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اسی طرح میری زندگی کا سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک اور سب سے پریشان کن دن وہ تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ساری روشنیاں میری آنکھوں سے ختم ہو گئی گویا کہ میرے دنیا میں جینے کا سہارا ختم ہو گیا میرے جینے کی آہت چاہت جو میرے دل میں تھی وہ ختم ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع نقبل سن گیارہ ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی بالاتفاق آپ قیام الفیل میں پیدا ہوئے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس سال فیل ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا برا ہاتھی لے کر آیا تھا کس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی کس دن آپ کی تاریخ کے اعتبار سے ولادت ہوئی اس میں شدید اختلاف ہے علماء کرام اگر اس دن کے ساتھ دین کا کوئی تعلق ہوتا اس مہینے کے ساتھ دین کا کوئی تعلق ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا امت کو پتہ ہوتا امت جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی ہے رمضان روزے کس مہینے میں رکھنے ہیں رمضان میں کوئی اختلاف ہے عید کس دن منانی ہے یکم شوال دس ذلحج کو کوئی اختلاف ہے ہر سال منائی جاتی ہے نہ کوئی دلیل مانگتا ہے نہ کوئی اختلاف ہے منانے کا طریقہ بھی واضح ہے صبح اٹھو نماز ادا کر کے مخصوص انداز میں اپنے رب کے سامنے شکریہ ادا کرو کوئی اختلاف نہیں جن چیزوں کے ساتھ جس دن کے ساتھ دین جڑ جائے وہ دن معروف ہو جاتا ہے صحابۂ کرام جانتے ہیں اور جس دن کے ساتھ دین نہ جڑ سکے وہ دن عام دنوں کی طرح ہی رہ جاتا ہے جس طرح وہ دن عام دنوں کی طرح رہ گیا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یقیناً ایک اللہ کا احسان تھا آپ کی ولادت ایک اللہ کی طرف سے رحمت تھی ایک اللہ کا ہم پر احسان تھا لیکن اس دن میں اس دن کو منانے میں اس دن کو سجانے میں اگر کوئی عظمت ہوتی اگر کوئی محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما دیتے کہ میں فنا تاریخ کو پیدا ہوا تھا اس تاریخ کو یہ کام کرنے چاہیے اگر ان دنوں کو منانے میں کوئی عظمت ہوتی کوئی محبت ہوتی تو آپ اپنے والد محترم جناب ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کی ولادت کا دن تو ضرور منا لیتے اگر اس دن کے منانے میں کوئی عظمت ہوتی کوئی شان ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی پیدائش کے دنوں کو تو ضرور منا لیتے لیکن نہ کسی کے پیدائش کے دن کو بعد میں منایا گیا اور نہ ہی کسی کے وفات کے دن کو بعد میں منایا گیا یہ بارہ نبی الاول گیارہ ہجری کو آئی آ گئی وہ قیامت جو ٹوٹنی تھی صاحب اکرام پر ٹوٹ گئی وہ غم جو ان پر آنا تھا آ گیا لیکن سن بارہ اجریم بارہ ربی الاول کو نہ انہوں نے برسی منائی نہ انہوں نے عرس منایا نہ ہی انہوں نے جشن منایا اور نہ ہی عام دنوں کی طرح وہ دن گزر گیا آپ بھی اپنی زندگی کے اس دن کو اسی طرح سے گزاریے جس طرح صحابہ کرام نے گزارا محبت کیجئے ضرور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے فرمان پر جان دینے میں آپ کے فرمان پر مر مٹنے میں جیسا آپ نے کیا ویسے کر جائیے اور یہ یاد رکھیے کہ اس دن جو قیامت صحابہ اکرام پر ٹوٹی تھی جو غم صحابہ اکرام پر تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم اس شعر کو پڑھتے ہوئے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ جہاں میں سبھی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں صحابہ اکرام کی حالت آپ کے سامنے ہے یہ غم آپ کے سامنے ہے یہ تکلیف آپ کے سامنے ہے فیصلہ کرنے والے آپ خود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ بھی اللہ کی رحمت تھی اور جانا یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا ہم اللہ کے اس فیصلے پر رادی بھی ہیں اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اگر بڑا سانحہ ہوگا اب کوئی بڑی آفت آئے گی تو وہ ہے قیامت انا اللہ کے نبی سم فرمایا میں اور قیامت, میرے اور, قیامت لوگوں اور قیامت کے درمیان کی میرا آ جانا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اس کے بعد جو بڑا سانحہ ہوگا اس کے بعد جو قیامت آئے گی وہ اصل قیامت ہوگی وہ آخری دن اس دن دنیا کا آخری دن ہوگا اس سے بڑھ کر واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانتے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے اپنی زمان سے اشارت فرمایتے ایک تکلیف محسوس کی تھی سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ ایام سرن العیالیہ مجھ پر آج جو غم اور تکلیف کے پاہ ٹوٹے اگر یہ دن پر ٹوٹتے ہیں دن راتوں میں بدل جاتے یا ابتا عجاب رب دعاہ ہائے میرے ابا ہائے میرے والد محترم افسوس آپ پر آپ کے جانے پر ہمیں دکھ ہو رہا ہے جس نے اپنے رب کے بلانے پر لبیک کہتے ہوئے فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا یا ابتا من جنت الفردا سی مغا ہائے میرے والد ہائے میرے ابا جن کا ٹھکانا جنت الفردوس ٹھہرا یا جبریل تھا ہائے ہمارے ابا ہائے ہمارے والد محترم آج ہم جبریل کو آپ کی وفات کی اطلاع دے رہے ہیں کیونکہ آج کے بعد اب جبریل وحی لے کر دنیا میں کسی پر نہیں آئیں گے جبریل کا وحی لانے کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا یہ آخری الفاظ تھے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہے تھے دکھ ہونا چاہیے افسوس ہونا چاہیے وحی کا دروازہ بند ہو گیا صحابہ کرام کئی دنوں تک بعد میں کئی دنوں تک اپنے ہوش و حواز بحال نہیں کر پائے تھے واقعات میں ملتا ہے سیدنا رضی اللہ باقی نہ رکھ پائے اللہ کے نبی سے محبت کیجئے آپ کا احترام کیجئے اس واقعے میں آپ کی بیماری میں بہت ساری نصیحتیں ہیں اہم ترین نصیحت ہے کہ نمازوں کی حفاظت, کی حفاظت حقوق اللہ کی حفاظت حقوق العباد کی حفاظت اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو تھام کر رکھنا ترک تفیقی کم امرائی کامیابی کامرانی اللہ کے دین کو اللہ کی کتاب کو تھامنے میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھامنے میں ہے اسی میں کامیابی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں کامیابی نہیں تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں سب پر آتی ہیں مصیبت کا آ جانا تکلیف کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ اپنے قریبی بندوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے لہذا کسی کی اوپر آزمائش ہو کسی کے اوپر تکلیف ہو وہ اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں یا اللہ کو میں ہی ملا یہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے کے لیے اتنی تکلیفیں مجھ پر ہی کیوں آئی میں نے اللہ کی عبادت اتنے عرصے کی میں اللہ اللہ کا ساتھ اتنے عرصے دیا میں اللہ کے سامنے عبادت کرتا رہا میں اللہ کے سامنے دعائیں کرتا رہا اور اللہ مجھے ہی تکلیفیں دیتا جا رہا ہے اللہ مجھے ہی آزماتا جا رہا ہے اللہ مجھے ہی بیماریاں دیتا جا رہا ہے اللہ مجھے ہی آزماتا جا رہا ہے الفاظ کسی انسان کے لیے لائق نہیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے نہ کسی کو اس سے پہلے دیکھا اور نہ کسی کو اس کے بعد اس طرح کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے لہذا تکلیفوں کو برداشت کرنا سیکھی یہ آپ کے اللہ کے فیصلے ہیں یہ فیصلے اسی طرح سے پورے ہوں گے کسی کو مرتے وقت تکلیف آتی ہے کسی کو جیتے ہوئے تکلیفیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں یہ ایک اللہ کا سلسلہ ہے اللہ نے بنا کر رکھا ہے اور یہی طریقہ کار ہے اس دنیا کے چلانے کا تھام اللہ کے دین کو تھامیے اللہ کی رسی کو تھام محمد الرس اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے فراہمین کو جس میں نجات ہے جس میں کامیابی ہے کامیابی اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیے وہ چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ چیز چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس عمل میں کتنی برکت ہمیں نظر کیوں نہ آتی ہو لیکن یہ یاد رکھیے برکت اور رحمت اس چیز میں ہے جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق دے توحید اور ایمان کی سچی معرفت سچی فہم نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ہمارے ساتھ تھامے رکھ کے اور مرتے وقت اس دنیا سے جب رخصت ہو تو اس ایمان کے ساتھ رخصت ہو زبانوں پر کلمہ جاری ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہوں اور جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ کا دیدار بھی نصیب و جنت میں اور محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو جنت میں جو صحابہ کرام کی تمنا تھی اقول اقولح وسطمان الحمد للہ رب العلم